باللہ علیم من اللہ طر سیقول الصفحاء من الناسی لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ان قریب کہیں گے ما واللہم عن قبلتهم ملتی کا نلیہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے اللہ المشرق والمغرب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے یہ دیمین ی شاہ و المستقیم جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو رسول شہیدا اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو پماج القبلا طلتی کنتا علیہ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا اللہ لن علامہ معت طبی مگر اس لیے کہ ہم جان لے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے ممین مم قلب علاق ہی ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڈیوں پر پھر جاتا ہے وہ انکان الکبیرتا عََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ حض اللہ اور یقیناً یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ ماں كان اللّہ على اور اللہ تعالىٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ان اللّہ بن ناصلہ رعوف الرحيم يقينا اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو یہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بعد میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو حکم دیا تو لوگوں نے کہا یہ کہ ان کا قبلہ ہی بدل گیا ہے تو اس پر اللہ نے تبصرہ کیا یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے اور پہلا قبلہ ختم کر کے دوسرے قبلے کو ہم مقرر کیا ہے تو یہ اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ اس پر قائم کون رہتا ہے اور پھر کون جاتا ہے رسول کی اتباع پیروی میں نئے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے لوگ کتنے کے ہیں اور قبلے کے بدلنے کی وجہ سے پھرنے والے دین کو چھوڑنے والے کتنے ہیں اور پھر یہ سوال تھا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا بھلا نے کہہ دیا وہ ما کان اللہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا نماز کو اللہ نے ایمان قرار دیا قدن را تقلب وجیہک فی السمائی یقینا ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں فلاذ ولینا قبلتن ترواہ تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے فولج الحرام پس اپنے سو جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو وہ اند اللہ دینا اوت الکتاب الم الحق ربہم اور یقیناً وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے دینا کتاب ابھی کلی آیت مات ابھی بلا تک اور اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر آیت تمام تر نشانیاں پھر بھی وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے و ماں انتا بتا ہوں اور نہ ہی تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے و ماں بعض بتا بن قبلتا اور نہ ہی ان کا بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے جا کا مل العلم۔ اور اگر علم کے آ جانے کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اِنَّكَ اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تو تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوگا نبی اللہ علیہ وسلم اللہ دین آتینہ ہم الكتابہ یعرفونہ کما یعرفونہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے لہذا تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا ولی کلا اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے ایک سمت ہے جس کی طرف کو منہ پھیرنے والا ہے طب پس طبی کل پس نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو سبکت لے جاؤ ائی نات کو جمی آ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا ان اللہ اللہ کلشین قدیر یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے مسجد حرام کی طرف پھیریں وإنه للحق من ربك اور یقیناً وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے خرج تحلی وجہ کا شطر الحرام اور تو جہاں سے بھی نکلے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر وہی تما کم تم فول وہ اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت دلیل نہ رہے ادین ہوں مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے فلاں تقشو ہوں ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرولی اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ ہدایت پا جاؤ کما ہم نے تم میں تمہارے اندر سے ہی رسول بھیجا یتلو علیہ آیاتی نا جو تم پر پڑھتا تھا تلاوت کرتا ہے ہماری آیات ضبقی کم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے و يعلمکم ما لم تكونوا تعلمون اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فذكروني اذكرکم وشکرولي ولا تکفرون تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو یا ایوھا الذین آمنو استعینو بالصبر والصلاة اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تی سب اموات اور جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں ولا کلّا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے تم سمجھتے نہیں یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں اخروی اور بردخی زندگی ہے تو یہ شہدا کی بردقی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کہ انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ویسے بردقی زندگی تو ہر نیک و بد کو ملتی ہے مرنے کے بعد اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ قبر و بردق والی زندگی یہ شروع ہو جاتا ہے لیکن شہدا کی جو بردقی زندگی ہے اخروی زندگی ہے یہ بہت اعلیٰ ہے اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ انہیں تو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں یعنی ان کی اخروی زندگی دنیاوی زندگی سے بھی کہیں اعلیٰ ہے ہاں ایک ہی شے کے دو نام ہیں قبر و بردخ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں مرنے کے بعد بندے کا جسم و روح جہاں پر ہوتے ہیں اس کا نام قبر بھی ہے بردخ بھی ہے چاہے کسی کو دفنایا جائے نہ جائے پانی میں ڈوب جائے یا اس کا ویسے ہی چیٹرے بکھر جائیں بہت سارا قیمہ بن جائے جس طرح بم بلاسٹنگ آج کل ہوتی جہاں پر بھی اس کا جسم ہے وہی اس کے لیے قبر ہے وہی اس کے لیے بردا ہے بکھر جائے بکھر جائے تو وہ جہاں پر بھی جائے گا جانور کھا جائیں وہی اس کے لیے قبر ہے اللہ نے کہا تم اماتا ہوں فار ہو اللہ نے موت دی اور موت دینے کے فوراً بعد قبر دی اللہ کے کاغذوں میں مرنے کے فوراً بعد بندہ قبر میں ہی ہے چاہے وہ چار پہ پہ پڑا ہوا ہے مرنے کے بعد روح و جسد کا مجموعہ جہاں پر بھی ہے وہی اس کے لیے قبر ہے وہی مرد ہے اس کی حیات و کا دور شروع ہو جاتا ہے بِشَيْئِمْ مِنَ الْخُوفِ مِنَ الْأَمْوَالِ اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف بھوک مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے پبشر اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو اللہ مصیبۃ وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہم اس ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اولا کا علیہ السلامات الربیم و یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے هم اور یہ لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں ان الصفا من شعائر اللہ یقیناً صفا اور اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کر لے پمن تطو س ان اللہ شاکر علیم اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقینا اللہ تعالی قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یختمون ما انزلنا من البینات والهدى یقینا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے ہدایت اور واضع نشانیوں میں سے نازل کی ہے من بعد ما بجناہ للناس اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے پھر کتابی کتاب میں اللہ اللاعنون یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ نے کتاب کے اندر ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے پھر بھی وہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں اللہ دین اطاب و اسلح مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی و اسلح اور اصلاح کر لی و نو اور کھول کر بیان کر دیا فلائی کا اطوب علیہم سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وہ انتواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں انَ اللہ دینا کافارو ماتو کو فارون یقیناً وہ لوگ جو مر گئے جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے اولائکہ علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکہ نہیں کیا جائے گا ولاہم ینظرون اور نہ وہ دھیل دیے جائیں گے محلت دیے جائیں گے وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ واحد اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بے حد رحم بالا نہائیت مہربان ہے انہ فی خلق السماوات والارض یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیلی والنہار اور دن اور رات کے بدلنے میں وفلق اللتی تجریف البحر اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں بیما ینفع الناس ایسی چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں فما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو بجر ہونے کے بعد سرسبز کر دیا۔ فبصفيها من كل دابه اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے و تصریف ریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں و صحاب کے چلانے میں و صحاب المسخر بین السماء والارض اور آسمان و زمین میں مسخر بادلوں میں لایات نشانیاں ہیں قومی یا قلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے وبن انا سم تفی دن دون اللہ اندادہ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں یحبونہم کا حب باللہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ محبت کرنے کی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت کرنے میں زیادہ سخت ہیں زیادہ کامل ہیں وَلَوْدْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَونَ الْعَذَابِ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وہ ان اللہ ہاں، شدید ہاں وہ اند اللہ العذاب اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں اگر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی قوت سب اسی کے لیے ہے ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ عذاب کی سختی والا ہے کا سخت لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اور وہ دیکھیں گے عذاب کو اور ان کے درمیان آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے کٹ جائیں گے وَقَالَ تَبَعُوا اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی کاش کہ ہمارے لیے ہوتا ایک بار دوبارہ جانا خانہ تبرا من تو ہم بھی ان سے بے تعلق ہو جائیں گے کما تبرا جس طرح کے وہ ہم سے بے تعلق ہو گئے ہیں بری ہو گئے ہیں اللہ کو نکلنے والے نہیں ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی پیروی کرتے رہے اللہ کے دین کے احکامات کچھ اور اور اپنے بس بڑوں کی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیداری کا اعلان کریں گے اب تو بڑھیا ان کو اہمیت دیتے ہیں نا کہ جی یہ بڑے ہیں اور یہ علامہ صاحب ہیں اور یہ فرانے صاحب ہیں یہ پیرو مرشد ہیں ان کی بات نہیں موڑی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ ہے قیامت کے دن جن کی پیروی کی گئی ہے وہ پیروی کرنے والوں سے اعلان برعک کر دیں گے بیداری کا کر کہ تمہارا کوئی تعلقبا <سؤال> زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ والی اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ان لکم یقیناً وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے انما یأمركم بسوئی والفحشائی وان تقولوا علاللہ ما لا تعلمون یقیناً وہ تمہیں صرف اس بات کا حکم دیتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور پہاشی کا اور یہ کہ تم اللہ پر ایسا کچھ کہو جو تم نہیں جانتے وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَرَ اللَّهُ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے قَالُوا بَلْنَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْ تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت پاتے ہوں کفر اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص, کی اس شخص کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے یا قلوم وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے یا اللہ دینہ آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو قلوب بن کو یہ بات جو ہم نے تم کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ للہ اللہ تم تحبون اور اللہ کے لیے شکر کرو اگر تم اس ہی کی عبادت کرنے والے ہو اناما ری غیر اللہ یقینا تم پر صرف اور صرف حرام ہے بردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے غیر اللہ کا نام جس پر لیا جائے فَمَنِ بَاغٍ وَلَا فَلَا عَلَيْهِ تو پس پھر جو شخص مجبور کر دیا گیا نہ ہو وہ حد سے تجاوز کرنے والا اور نہ بغاوت کرنے والا غیر باغن بغاوت کرنے والا نہ ہو ہوا آدن اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو فلا اتما علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ وفوریم یقینا اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا یقینا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدتے ہیں اولئک ما ياكلون في بطونهم الا النار یہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بھرتے ہیں ولاقلیم الحم اللہ يوم اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا ولازکیم اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا والاب العلیم اور ان کے لیے دردناک آداب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کا ایک معنیٰ اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناد الشدہ کامات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے چھپاتے ہیں بتاتے نہیں اللہ نے یہ کیا یہ حرام کیا کیوں بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں حرام ہیں تو آج کل اکثر لوگ ہی حرام کے اندر ملوث ہیں تو مولوی صاحب کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے جمعے کے خطبے میں حلال حرام پر درس دینا شروع کر دیا نا سود کو تو سارے کہتے ہیں مانتے حرام ہے لیکن یہ بتا دیا کہ آج کل فلاں فلاں فلاں فلاں طریقے ہیں سود کے تو مولوی صاحب کی چھٹی ہو جائے گی تو وہ اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے احکامات کو چھپا لیتا ہے تو یہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنا ہے اللہ کی آیات کو بیچنا ہے اسی لیے آج کل بس وہ فضائل ہی لوگ سناتے ہیں فضائل سناتے جاؤ یا وہ موسمی مضمون اب محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تو اب کیا ہوگا جی سیرت صحابہ چلتی رہے گی ٹھیک ہے اور واقعہ کربلا چلے گا اتنی دیر میں ربی ربل شروع ہو جائے گا پھر وہ سیرت النبی و, و دو تین مہینے وہ نکال جائے گی تفصیل کے ساتھ حج کا مہینہ آتا ہے تو جناب ابراہیم کی سیرت شروع ہو جاتی ہے اور قربانی کے کچھ تھوڑے بہت مسائل آ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں رمضان کے بارے میں وہ شبان کے مہینے میں وہ شبان کی مدتوں پر باقی جو دن بچتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے وہ استقامت حقوق والدین اور جنت جہنم جی اس طرح کے موضوعات چلتے ہیں یہ حلال اور حرام والا جو مسئلہ ہے جو اصل کرنٹ ایشوز ہے کرنٹ افیئر ان پر بات کرنا وہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ ایک اہم کام ہے اصل میں خطبہ جمعہ جو ہے نا اس کا مقصد ہے لوگوں کو عقیدہ اور عمل سکھانا بس خطبہ جمعہ میں یہ جو اس طرح کی چیزیں نا یہ خطبہ جمعہ میں بیان نہیں ہوتی یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں جلسے درس ان میں یہ چیزیں بیان ہو کیونکہ خطبہ جمعہ فرد ہے خطبہ جمعہ کے علاوہ باقی جتنے بھی دروس ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں کسی میں جانا فرض نہیں ہے کسی کا دل کرتا ہے جائے دل کرتا ہے نہ جائے کوئی چلا جائے گا اس کو سواب ملے گا نہ جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن خطبہ جمعہ سے اگر کوئی پیچھے رہے گا تو گناہ گار ہوگا یہ فرض ہے تو اس میں وہ چیزیں بتائی جائیں جن کا سیکھنا بندے کے لیے نہایت ضروری ہے فرض اور لادے میں. وہ وضو کسل کا طریقہ نہیں آتا اور جناب چھ چھ سال ہو جاتے ہیں باتیں کرتے ہے سگریٹ پگریٹ جڑا ہو جاتی چلو جی برآل وہ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا اس کو ناجائز کہتے ہیں دلیلیں یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی ایتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو تو اللہ کی ایتوں کو بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ قرآن کی تعلیم دے کے نماز پڑھا کے جمعہ پڑھا کے طبقہ لے اجرت لے یہ معنی نہیں ہے بلکہ مانا اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں دنیا بھی مفاد کی خاطر یہ ہے اللہ کی عطوں کو بیچنے کا مانا اولئیک الذین اشترہوا دلالت بالہدہ والعداب بالمغفرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدا فما اسبارہم علی النار یہ کس قدر سبر کرنے والے ہیں آگ پر یہ آگ پر کتنے ہی سبر کرنے والے ہیں ذالک بی ان اللہ نزل القتاب بالحق اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے وہ ان اللہ دین اختارفر کتاب لفی شفاقم بحیر <بَعید> اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ دور کی مخالفت میں ہیں